ص اللہ السلام علی علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محنت صحیح الباء اور با تمام البشہ اور فارحن غرامی سب کچھ مشین باقی السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس جو ہے شریف میں سے کتاب دعوت شریف جو کہ دعاؤں کا عظیم مجموعہ ہے ذخیرہ ہے اور ہمارے عبادات احمد سب اس کے اندر اس میں سے آج درس نمبر ستر عاملوں کی عمر تک پہنچا رہا ہوں اور ہمارے سلسلے در اس دعا تشہد کے سلسلے میں ہیں جو ہر نماز کے اندر ہر فرض نمازوں میں ہاں جی ہر دوسری رکت میں جو ہے دو آخری سجے سفاری ہو کر پڑھی جاتی ہیں اور چار یا تین رکعت نمازوں میں دو دفعہ تو جاتی ہے باقی دو رکھتے نمازوں میں ایک دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے اور تشدد کی دعا میں جو ہے قدمی اللہ سا توضیح دے دیا تھا اس میں جو کہ واجب تشود کے اندر جو چیز جس کا پڑھنا واجب ہے وہ چار چار چیزیں تو اللہ کی ودانیت کی گواہی اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور تیسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انترود اور چوتھا علیہ محمد علیہ صلی اللہ وسلم پر انترود کُل تشدد کے اندر یہ چار واجب ہے اس لیے اگر کسی نے اگر کسی مجبوری کے وقت واقع, واقع تنگ ہونے کی وجہ سے صرف یہ تشہد پڑھ لیا کہ اشد اللہ علیہ شریک اللہ وشد محمد اللہ صلی محمد محمد بس اتنا سا پڑھ لیا تو اس کا واجب تشہد ادا ہو گیا اس نے تشدد واجبہ ادا کر لئے اور اسی تشدد کو تشہد خفیفہ بھی بولتے ہیں جماعت کی حالت میں جو ہے نماز ہے آپ کی آپ کے اپنی دوسری لخت بن رہا ہے اور امام کا جو تیسرا بن رہا ہے تو آپ نے میں اپنا پڑھنا ہے تو ہاں آپ یہ واجب تشہد پڑھ کر فوراً کھڑا ہو جائے تاکہ امام علام ختم ہونے سے پہلے آپ امام کے ساتھ جماعت میں امام کے تیسری رقد میں ہم شامل ہو سکیں گے امام کے بعد والے رقد میں ہاں کو جانے سے پہلے تو وہاں بھی تشہود خفیفہ پڑھنے سے مراد یہی واجب عجیب ہے تو یہ چیز سب لوگ ذہن میں رکھیں اس کے بعد کل کی دعا کے آخر میں جو ہے شرک کا ایک اس میں آیا ہوا ہے اسی دعا کے اندر وحدہو لا شریک اللہ. اللہ تعالیٰ کے ذات تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں زنگرامی اسلام میں جو ہے شرک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند یعنی اللہ یہ کی چونکہ واقعی میں بغیر غور و فکر کریں اس کائنات کے اندر جتنے بھی خیرات ہیں جتنے بھی موجودات ہیں زوات ہیں آیان ہیں صفات ہیں ان سب کا خالق اور ان سب کا مرازق اور مالک اللہ تعالیٰ خود کے ساتھ ہے ان, ان سب کو اس پاکزان نے خود خلاق فرمایا ان سب کا رگ بھی وہ رب بھی وہ اللہ ہے مالک بھی وہی اللہ ہے رازی بھی وہی اللہ ہے خالی بھی وہی اللہ جب ہر چیز اسی کا ہے تو حق بنتا ہے عبادت بھی اسی کی کی جائے ہمارے عرف میں بھی اگر کوئی کھاتا کسی کا ہے اور فضل کسی اور کی بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں بولتا یہ بندہ کھاتا کسی کا ہے گاتا کسی کا ہے اور عرف میں اس کی مضممت کرتے ہمارے معاشرے میں بھی اللہ بھی یہی فرماتے ہیں ہاں جی بھئی تمہارا سب کو تم تھا ہی نہیں تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا میں نے وجود بادشاہ سب سے بڑی خیر انسان کہ اپنے وجود ہے اپنی یہی زندگی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ہاں جی اور اس کے بعد تمہارے رزق کا انتظام بھی میں نے کیا تمہاری صحت و سلامت کا اندام بھی میں نے کیا تم بالکل چھوٹے بچے مانگے مانگی پیٹ میں جب تھے تو میں نے تمہاری تم کو جس پرورش کیا اس کے سارے انتظامات میں نے ماں کے پیٹ میں رکھا اس کے بعد جو ہے دنیا میں کے بعد بھی ماں باپ کے دل میں شفقت ڈال کے تم کو میں نے بڑا کیا ہاں جی اور اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پہ تمہارا میں نے خیال رکھا اور تم کو جس مقصد کے تو اب حق اور انصاف یہی کہ جی بندگی بھی میرے پاک ذات کی ہی کریں اور کسی اور کو اللہ کی بندگی میں شریک نہ کریں تو اس جو ہے اسے قرآن باب میں اللہ نے اس شیر کو اللہ کے ساتھ کسی کوئی چیز آپ کو دینے میں او اللہ کے برابر سمجھے اور آپ کی تربیت اصل تربیت میں اللہ کو ہی کو معاشر حقیقی نہ ماننا ہاں جی اور آپ کو او دے میں اللہ ہی کو حقیقی راضی نہ سمجھنا آپ کی خلکت میں اللہ ہی کو حقیقی خالق نہ سمجھنا اگر آپ کسی بیماری سے شفا ہوتے ہیں وہاں پر بھی ڈاکٹر کو معاشر حقیقی کہنا یہ شرک خفی ہے اصل جو ہے یہ کہ اس ڈاکٹر سے وسیلہ ہے اس کو شفاد دندوں کی معامرات کی, کی تشخیص کی صلاحیت اللہ نے دیوں کی تشخیص کی اللہ وہ علم ہنر اس کو اللہ نے دیا چونکہ وہ دل و تماعت جس سے وہ یہ ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کر دیا لہذا تمام خیرات اللہ تعالیٰ ہی کہیں لہذا اللہ فرماتے ہیں عبادت بھی میرے ہی ہونی چاہیے ہاں بندوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کے لیے کچھ خدمت کیا ہاں جی نے آپ کے کسی بھی دعوے سے کوئی خدمت کریں تو ان کا شوریہ ادا کریں لیکن وہ سب اللہ کے شوریہ کے بعد اللہ کی بعد عبادت کے لئے سوائے اللہ کے کسی کو جو ہے عبادت نہ کیا جائے اور یہ شرک جلی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بھی پرشکش کریں اس کو اللہ نے کسی صورت میں قبول نہیں کیا حتٰ کہ آدمی ایک آدمی فرمایہ اللہ یا خرب آیوش رکبھی ہر کس نئی بادشاہ کا جو اللہ تعالیٰ کو شریک کریں گے عبادت میں شعر کے ظلم میں عظیم فرمایا کہا شعر مشرک شکل دور کی گمراہی میں گر پڑا فرمایا اخر فرمایا میں و میوشر باللہ فقط حرم اللہ علیہ جنہ جو اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک قرار دے دیں تو اللہ نے ان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے جب اللہ جنت میں حرام جس کو جنت حرام کرار دیں گے جنت میں داخل کون ہوگا کیسے ہاں اس لیے جو ایک شرک جلی ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی عبادت کے لائق سمجھنا کسی اور کو خدا کی جگہ پر عبادت کرنا اور دوسرا شرک خفی ہے شرک حفیح معافی شرک خفی کے معنیٰ معافی ہے جیسے جیسے اس کو جیسے آپ ایک عبادت کرتے ہیں عبادت نماز پڑھتے ہیں روزہ رہتے ہیں صدقہ دیتے ہیں لوگ آپ سے خوش ہو جائیں لوگ آپ کو اچھا سمجھیں تو آپ کی نظر میں لوگوں کے لیے کوئی حیثیت ہے ہاں لوگ میرے عبادت کو سنیں میرے خرچ انفاق کو سنیں میرے سبقہ خیرات کو سنیں لوگ میری چیزوں کی قادر کریں تو ان چیزوں کو بولتے شرک خفی ہاں جی شیر کے اللہ فرماتا ہیں بندہ خدا میں نے تمہیں اولاد دے جیا ماں باپ کو میں نے اولاد دے دیا جب تک وہ بالکل ابھی اس کے ابتدائی مراحل میں مانگے پیر میں اس میں بلکہ ہلکا پھلکا لے کے پھرے ماں کو پتہ بھی نہیں اس کے پیٹ میں بچہ ہے دلہ سہ جب بڑا ہو گیا بچہ ماں کو محسوس کے پیٹ میں بچہ ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ کی سے دعا کرتے سلامتی سے دنیا میں بچہ سلامتی سے دنیا میں آ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم اور چیزوں کو اس میں شریک کرتے ہو ہیں میں نے فلاں کیا تھا اس لئے یہ بچہ بھی پیدا ہوا سلامتی ہوا یہ فلاں سے دعا لیا تھا فلاں سے یہ کیا تھا وہ کیا تھا اور اللہ فرمات مجھ کو بلا دیتے ہو تو یہ چیزیں جو ہے ان کی معاشرے حقیقی کائنات کا آز اللہ ہے لہذا اللہ اپنے ساتھ کسی بھی کام میں شریک کو قبول نہیں کرتا اصلا اللہ جو کاف کی آخر فرماتے ہیں ہاں جی اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ولوش رقب عبادت رب امن خان یعجلقہ ربی الحمن جوشد اپنے رب سے ملاقات چاہتے ہیں کل قیام رب کے حضور میں پہنچنا چاہتے ہیں جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں تو و لو شمیہ خونقان ج ربی فلی حمل عمل جو شہر رف سے ملاقات ہے اس کو چائے عمل صالح کریں یعنی ایک عمل بھی آپ کو کرنا ہوگا نماز روزہ حاضر سب کرنا بھی ہوگا پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحیح سے پھر دوسری شرط جو ہے ولا یو شرب عبادت رب اور رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک حل کس نہ کرے یعنی نماز عبادتیں کرنے کے ساتھ اس کے اندر کمار خلوص ہو کمار لیت ہو صرف اور صرف اللہ کی رفت عبادت کو انجام دیں گے اس کے رضا کے لئے دکھاوے کے لئے شہرت کے لئے ہاں لوگ سنیں لوگ ش آباز کریں لوک اش لوگ لوک چنمکائیں خدمت پر گزرے تو پھر آپ کے عبادت کے اندر شرک خفی آ گئی شرک حافظ جہاں آتا ہے پھر عبادت کے رنگ ابو کم ہونے لگتا ہے اور وہ عبادت اررت ہو جاتی ہے ہاں جی اس لیے موضوع جو ہے اس قرآن ہے اس دعا کے اندر آئے ہمیں اس پر خاص توجہ سے تمام اذان کر تمام خیرات و برکات کا سچ چشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے باقی انبیاء اولیاء جو کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے اس سے کرتے ہیں اللہ نے انہیں دیا تو وہ کرتے ہیں اگر اللہ نہ دے تو ان سب کا ہاتھ بھی خالی ہے اور یہ حقیقت قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے کتنی جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا اس کے بعد آگے پیارے نبی صلی اللہ وسلم کے بارے میں کچھ کالمات تھا جو کل میں نے ٹیم ہونے سے اختصار کیا تھا اس میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے بالحق کے حق کے ساتھ بشیر و یدی بے ندی اس سے پہلے جو آپ کے بارے میں یہ جملات ہے محمدن وشدان محمدن آبد و رسول تو اس میں جو ہے ایک جو خود الخظ محمد بڑا خوبصورت لفظ اضا نگر یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا لبل حمدۂ ہم سے ہے اس تبدیل میں بہت تعریف کرنے کے معنی میں جس وہ ذات جس کی بہت تعریف کی جائے اس کے مشتقات جو ہیں حمید آیا ہیں وہ بھی اسی معنیٰ سے یہ حمید ہے یہ ہمدن سے تعریف کرنا ہم دو شناخت کرنے معنی اسی مادے سے یہ محمد کا لفظ ہے اور حمید کے معنی قابل تعریف قابل ستائش مستحسن پسندیدہ سراہنے کے قابل معنی یہ صفت و پھر آتا ہے محمود تعریف کیا گیا قابل ستائش آپ کو مقامی محمود اللہ نے عطا فرمایا جو کہ آپ کے مقامی شفاط ہے ہاں جی قلق میں جو ہے جس مقام پر آپ فائز ہوں گے اس مقام کو شبہ کے اسے مقامی محمود سے تعبیر کے حلمانے ہاں جی اور دعائیں ہمارے جو آزان کی جو دعا زان کے بعد اس میں بھی اس مقام محمود مقامی محمود پر پہنچا دے ادھر پہنچنے کے بعد اللہ اللہ پہ عمر سے فرماتا ہے اے میں رحبیب جو ہے اللہ صوحی ہوتی آپ کا رب آپ کو وہ کچھ پاور اور اختیارات دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے وہاں محمد سے کہے گا یہ محمد آپ جس جس کی شفات کرنا چاہیں آپ کہیں آپ کو بہت بڑا مقام منزلہ تھا یہ آپ کے مقام محمود ہے پھر محمد کا معنی جو ہے جی محمد اور محمد کا معنی جو ہے فرماتے ہیں محمد المفول ان نے ساب تفیذ مفول کا شکایت اس کے معنی تعریف کیا گیا قابل تعریف قابل سے تعش مستن مانا کیا ہے لیکن یہ تو عام لغت منجد میں کیا لیکن قرآن جو لغات ہیں جو قرآن کے خاص لغت لغت راغب اسمانی وہ فرماتے ہیں محمد ان کا معنی کیا ہے عرب بولتے ہیں فلان محمد۔ فلاں شاط فلاں محمود ان کب کرتا ہے اضا امید ہے جب کسی کے اچھے الفاظ میں تعریف کیا جائے تو وہ محمود بولتا ہے محمد کب بولتا ہے اے والا لطف کی الوس لکھا ہے کہتے ہیں محمد اس بات بولتا ہے عرب اضاح کا صورت خسال المحمودہ جب کسی میں اچھی خصلتیں کثرت کے ساتھ پایا جائے اس کی ساری خصلتیں اخلاقیات بہت اچھا اور سب سے فرماتے ہیں عرب اس کو جو ہے محمد کہا جاتا ہے ہیں جی اسی لیے جو ہے اب اضاح کا صورت خسال المحمود کسی کی پسندیدہ ہاں جی اچھے اوصاف اس میں بہت سے پائے جائیں تو اس کو محمد کہا جاتا ہے ہاں جی اس لیے جو ہے شہزادی نے اشار میں بھی کہا ہم ذکر میں پتے ہیں کا اولا بمالی کشبدوجہ بھی جمالی حسنت جمی و خسالی صلی اللہ علیہ حسنت ہاں جی بہت جمی و آپ کی تمام حسلتیں بہت اچھی اور بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہیں حسن جامع خس ع پاسے محمد امت محمد محمدی صلی الج والی علیہ پس تم محمد اور آل محمد پر درود بھیجو ہاں تو پھر احمد بھی آیا ہے قرآن پاگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے شیخ آج چورے صفح میں وہاں آباد جو ہے آب آب آب آب آب آب آب میں احمد کا لباس آیا ہے ہاں جی تو یہ احمد کے نواس یہاں ایک بڑے تبصیر میں اسی اس میں ایک بڑا نقطہ لیا ہے وہ کہتے ہیں حضرت محبت شرن بی رسول یا فرم ایسا فرماتے زبان سے قرآن نو فرمایا حضرت عیسہ علیہ السلام وہ عظیم نبی ہے محبت شرن بی رسول یاتمبا احمد ایسا بشرت دینے والا اس رسل کا اس رسل کا جو میرے جو فرمائے میرے بات ایک ایسا ہنسی آئے گا جس کا نام احمد ہے احمد کے کی معنی کیا ہے وہ بھی محمد کے لفظ ہے قرآن میں آپ کا نام محمد بھی آیا احمد بھی آیا احمد یعنی سب سے زیادہ صاحب کمال سب سے زیادہ صاحب ستائش مر مدخ کے لائق ہستی کے معنی میں یعنی احمد علی میں سے تفضیل ہے جیسے انگریزی بہتے ہیں گڈ بیٹر ویسٹ اچھا اچھا بہت اچھا تو یہاں پر احمد سب سے زیادہ قابل تعریف ہستی کو احمد بولتے سب سے زیادہ باقا مال افضل ہونے کو تو یہاں سے قرآن لغت راغب میں یہ نوتا لیا ہے چونکہ حضرت عیسہ علیہ السلام کے زبان کے ذریعے سے محمد صلی السلّ کو مام و احمد کا نام دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے چونکہ عیسہ علیہ السلام آخری نبی ہے اللّہ تعالیٰ پیامبر سے پہلے اور اس سے پہلے تمام پیامبر سے یہی ایک ہی نبی پہلے چونکہ عرض عیسا علیہ السلام کے زبان ایسا فرما اس کا سی کا نام احمد ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہنسی مجھ سے بھی سب سے زیادہ افضل ہوگا اور مجھ سے میرے اس سے پہلے جتنے ہم ہیں ان سب سے بھی زیادہ افضل ہوگا ہاں جی یہ معنی کیا ہے اور احمد آپ کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ نقطی موصمر ہے صرف نام نہیں وہ اس نام کی صفت سے بھی جو ہے متصف ہے آپ سچ مجھ سب سے زیادہ لائق حمد سب سے زیادہ جو ہے صاحب تعریف پسندیدہ لائق ستائش ہستے ہیں اور وہ بھی تمام امبیا علیہ و سے آپ صاحب ستائش ہے اس لیے شہزادی کے جوس اشعار میں آپ کے بارے میں یوسف دم ایسا ید بیزاداری زاداری آنچ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری ہاں یہ جو ہے تمام انبیاء میں خطر میں اللہ پھر اب کا معنی کیا ہے محمد اب عبد کے معنی یہ لکھا ہے اب کے معنی یہاں پر جو آپ کے بہت سے معنی کے غلام کے معنی میں جو کسی کا ذر خرید ہے اور ایک عبد, عبد دینار ہے دنیا پرس ہے اور یہاں محمد العبد مراد کیا ہے یہاں اسی لغات قرآن میں کہا ہے عبد الخلثن جو ہے یہاں اب وہ اللہ ہے جو اللہ کی کمال خلوص کے ساتھ عبادت بند کرنے والا اللہ کے حضور میں سر تسلیم خم رہنے والا عبدالبلعبادت والدمت یوں مانا کیا قرآن الغاز عبدالبل عبادت والخدمت اللہ کی عبادت اللہ کے ہر حکم پہ لبیک اللہ کی دین کے خدمت گزاری اللہ کے بندوں کی خدمت گزاری میں شب و روز زندگی برغرق رہنے والے حسی کو اللہ تعالیٰ کا سچا از کہا جاتا ہے جو جو شیطان جسانج قرآن میں عزر عبد الحضرت ایوب کے بارے میں کہا اور بھی کئی میں پیغمبر خود کے بارے میں ہرمایا آزائی ایوب انقن ابدن شکورا یہاں پہ اسی بندے میں عبد بالعبادت والمت اللہ کی سر تسلیم خم بندہ پیغمبر کے بارے میں حرمایہ نظر الفرقان علاب قرآن کو ہم نے اپنے آگ پر نازل کیا اللہ کا منحرم مخلصین تمام آیتوں میں اب سے مراد اللہ تعالیٰ کے حضول میں سر تسلیم خم رہنے والے بندے کے معنی میں اور رسول جب دوا رسول میں رسول جو پیغام پہنچانے والے اور یہاں مرور پیغام رسن قاصد صفیر کا معنی کیا ہے لیکن یہاں پر صاب کتاب اور صاب شریعت کا بھی کیا ہے رسول یعنی وہ سصی کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے آسمانی کتاب دیا ہو اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی کو جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اس کو رسول بولتے ہیں اور پھر اس کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کو نافذ بھی کرتے ہیں اس کو لہذا اب بھی ہے اللہ تعالیٰ کا سر تسلیم حق اور اللہ تعالیٰ سے حکم لے کر بندوں کو پہنچانے والا بھی پھر ارسلہ ہو آپ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ارسلہ بھیجنے کے معنی میں بلاحق کے معنی کیا ہے حق کے معنی جو ہے یہاں لغت میں لکھا ہے حق کاقا حقیق و حق ثابت کرنا حقیقت سے واقف ہونا حق ٹھیک صحیح سچ اور حق ان و حقیقت مالک صداقت سچائی حقیقت واقعیت صحت یہاں مراد جو ہے ارسلہ بالحق یعنی اللّہ اے میرے اللہ کے پیاری نبی اللہ تعالی نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا یعنی صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ واقعیت کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے آپ کا نبی ہونے میں کسی کو کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ مطلب ہے کا معنی اور بشیرن البشیر جو ہے اس لغت قرآن میں لکھے المبشر خوشحوری سنانے والا یعنی جو لوگ اللہ رسول کے تعلق اس کو خوشحوری سنانے والا اور نظیراً کیا ہے انجامِ بد سے ڈرانے والا نذیر کے معنی ڈرانے والا انجامِ بد سے ڈرانے والا حسلی دھمکی دھمکی دینے والا عذاب الہی سے رہبر وعید اور خوف قیامت کے عذابوں سے اللہ کی نافرمانی سے سلم میں ڈرانے والا اس معنی میں لے کے تو یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ بدون نشخش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے جی والا اور آپ جو ہے خوشحبری سنی اتحاد گزار بندوں کو جو فرمان باداروں کو خوش حبری والا نافرمانوں فرمانوں کو ڈرانے والا کب تک کے لئے بے ندی لفظ بین ویسے درمیان کے معنی میں میرے دونوں ہاتھ کے معنی میں اسامات قیامت قیمت کے دونوں ہاتھ قیامت کے, قیمت کے <سلام> <سلام> کوئی ہاتھ تو نہیں تو یہ عربی مقولہ عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے محاورہ ہیں کسی کے بہت قریب ہونے کے معنی میں بین ند یا یعنی میرے بالکل, خریب. بین یدے ساجن کے بالکل قریب بے ندی سات بے قیمت کے بالکل قریب تا ان یعنی قیامت کے بالکل قریب تک۔ انہیں قیامت واقع ہونے کے دن تک قیامت آنے تک جو ہے آپ ہی بالحق بدن رسول ہیں اور آپ ہی جو ہیں تا قیامتہ کے اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی ہیں کیونکہ آپ جو ہے آپ کے رسالت قیامت تک کے لیے آپ نوبت قیامت خاتم الانبیاء ہیں اب اور کوئی رسول نے نہیں آنا ہے اس لیے آپ ہی کو جو ہے قیامت تک کے لیے بشیر اور نذیر مانتے ہوئے اس دعی خلمات کو ہم اقرار کرتے ہیں اس کے بعد درود شریف علّہ صلی اللہ من محمد وال محمد صلی یعنی ایسے غام الاضر صلی اللہ سے باب تحفیل سے اس کے معنی کہ یعنی اللہ تو اپنی رحمتیں اور اپنے درود محمد مصنف آپ کے آل پاک پر نازل حرما اس میں محمد آل محمد کی بہت بڑی حضرت ہے جو تو اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ رسول اللہ کی کہ رسالت کی گواہی کو تشددی دعا میں واجب قرار دیا دے, دے بندہ پڑھے نماز کے اندر چونکہ اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے اس رکن کے اندر اگر آن کسی نے اندروط نہیں پڑھا محمد آل محمد پر تو اس کی نماز باطل یہ تمام اس مسلمانوں کا اتفاقی ہے جو ہے ہے اور یہاں پر جو ہے ایک چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم نماز کے اندر جمعے کے خطبوں کے اندر سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہے آپ نے امت حکم راہی سے سے نجال لگا کو گمراہی سے بت سے نجات لگا گا کو ایک تمام پسیوں سے نکالا ہاں جی ہدایت کا راستہ جی اللہ سے کتاب لائے تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے آسان جہر کوئی پھر عم پھر عالم محمد پر درود بھیجنے کا حکم کیوں ہے وہ کیوں واجب ہے کیا صرف اس وجہ پر کہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں اس وجہ سے یہ تو ہی نہیں سکتا یعنی رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے دین میں تو دین میں ضرور ان کے اندر کوئی چیز ہے عالم محمد جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ان پر بھی درود بھیجنے کا حکم فرمایا وہ یہی ہے عالم محمد نے اس چیز کو عملہ کر کے دکھایا ہاں جی مام صادی فرمت ہے مامن اللہ مسم و منع ہاں جی دین اسلام کے اصل چہرہ امت کو بیان کرنے کے جرم میں دین اسلام کو جو اس دور کی بن کے خلفہ بنو اباس کے خلفہ جو میں سے جو حوث پرست تھے وہ لوگ خود جو کہتے تھے اسی کو دین بنا کے پیش کرتے تھے اسی کو دین سمجھتے تھے ہاں جی یہاں تک جس آج اسلام کے بہت سے بڑے بڑے مارخین کہتے ہیں انہوں نے تو بن کے خلفاء نے تو حسن یزید کے دور میں اس سے پہلے معاذ نے نماز تک کو میں تبدیلی کیا بولتے ہیں الحم سنت کے بڑے بڑے ممتاز کرام فرماتے ہیں تو جو ہے یہ اسلام کے چہرے کو بگاڑ رہا تھا ہاں بالکل ختم کر رہا تھا اصل کو تو رسول اللہ کے بعد اس شجر اسلام کی پاسداری کرنے والا اپنے خون کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اپنے جانوں کے ذریعے اپنے ناموس کے ذریعے اپنے بچوں تک کی قربانی کے ذریعے اپنی ذات کی قربانی لڑے قید و بن امام مشک اعظم کو چودہ سال اور قبض سات سال کم سے کم جو تعداد لکھا ہے ہاں جی چار سال تو آپ کو مسلسل جیل میں رکھ کے جیل ہل میں آپ شہید ہو گیا امام رضا علی صلی اللہ علیہ السلم نظر بند امام محمد تقیب امام علیہ نقی امام حسن عسکری ان تمام امہ کو نظر بند رکھا اور کبھی جیل میں ڈالتے تھے کبھی نکالتے تھے کس جرم میں کس جرم میں صرف اسی جرم بن و بن ون یا خلفاء کے سامنے یہ حصیہ امت کو اسلام کا صحیح چہرہ بیان کرتے تھے امت کو صحیح راستہ دکھاتے تھے قرآن کے سچ مچ محافظ ہونے کو یہ ہستیاں جو ہے اپنی جان مال زندگی ناموز کسی کا پروا کیے وغیر امت کو امر معروف نہیں منکر فرماتے رہتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالی نے محمد وسلم جو اس دین کو لانے والا ہے علت محدثہ بولتے ہیں علامیہ اسلام فلسفی اسلامی اسلام اور آئمِل علت موقعیہ ہے دین اسلام کو باقی رہنے کا علت دین اسلام کو صحیح چہرے کو محفوظ رہنے کے علت قیامت دین اسلام کا اپنی قربانیوں سے تحفظ دینے کا جو ہے وہ خدمت جو ہے آل محمد نے کیا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی السلم پر جو دین کو لانے والا ہے اس شدید صاحب رود اور آل محمد جو دین کا آپ کے بعد محاقیقی محافظ ہونے کا آوان ہے اس وجہ سے ان پر درد کو حکم دیا آپ تاریخ پڑھیں امام علیہ السلم علیہ السلام جدید کے مقابلے نکلا تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں بڑے بڑے آپ صاحب نے سب لیکن سب نے یہ کہا آپ کو شہید کیا جائے گا آپ کو شہید کیا جائے گا آپ کو شہید کیا کم از کم بچوں کو نہیں لے جاؤ ان کو اصر کیا جائے گا یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو امام حسن بھی جانتے ہیں مجھے شید بھی ہونا پڑے گا میرے بچوں کو ارشد بھی کرنا پڑے گا لیکن آپ نے دیکھا دین کی بقا کے لیے قربانی دیے بغیر اب یہ راستہ سدھرے گا نہیں اپنے سب کچھ قربان دیے بغیر دین اپنے سیدھے راستے, راستے پر آئے گا نہیں لہذا آپ نے خود کو اپنے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا اور دین اسلام کو کہ تک کے لئے تحفظ بجا بخشا ہاں جی جس طرح جو ہے اشار علامہ اقبال کیا اشعار دوسرے بڑے بڑے اشعار علما نے بڑے بڑے حسوں نے بحن کیا دین حس حسین دین پناحس حسین شاہ ساس حسین بادشاہ اور حسین سردار ندار دست در دست عزیز حقا کی بنا اللہ, اللہ یہ سو ہی بزرگ ہے انہوں نے یہ عظیم شہجہ علی حجوری نے کہا ہی، فرماتے ہیں یہ ان کو ایک چالیس دن کے اعتکاف کے آخری دن ان کو یہ اشعار القاع ہوا ہے میں نے خود یہ واقعہ جو ادھر لاہور میں ان کے تاطا گنج ویاس کے آستانے پہ وہاں کہیں کندہ کر کے لکھا ہوا ہے یہ واقعہ جو ہے تو اجنگر اس طرح جو ہے دین کو بقا جو ہے کھربلا والوں نے دے دیا اپنے سب کچھ قربان کر کے ہاں جی یزید کو یزید کو جو ہے نابود کیا اس کے نام آج ایک گالی بن چکا ہے اور حسین اور حسین صاحب کا نام لیتے ہوئے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اس کس وجہ سے اسے عظیم قربانی کی وجہ سے ایک دین کو مٹانے کے لیے نکلے تو ایک دین کو بقا کھلے جس نے دین کی بقاء کے لئے سب کچھ قربانی اس کا نام بھی باقی ہے جس نے دین کی تباہی کے لیے جو ہے کوشش اس کا نام بھی آج جو ہے تباہ اس کی کوئی نام لیوا نہیں ایک برت بھی دنیا کے اندر کہیں ترجن یہ سب اس بات کی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد آل محمد کا دین اسلام کے بخا میں بہت بڑی قربانی ہیں خود عالب اپنے دین اپنے مذہب کے اندر آپ دیکھیں فیران ترقی دی ہماری میں سے حضرت امیر کا بھی جیسے عظیم حسین نے ہم تک یہ دین پہنچایا وہ بھی اسی آل محمد کے اولادوں میں سے پھر حضرت سے محمد اور سے عظیم حسین نے قید و بند کی زندگیاں گزار کے ہم تک یہ مسلح پہنچایا اپنی تعلیمات پہنچ آل محمد کا صحیح تعلیمات ان دونوں ہستیوں نے ہمیں قرآن اور اہل وید دونوں کو ہمیں برابر میں ہمیں پہنچایا ہے اللہ کا شکر ہے ہاں جی اور اسی پر ہم عمل پہ رہیں ہیں جی ہمارا ہم دیکھتے ہیں ہمارے تعلمات کے اندر قرآن بھی ہے ہمارے تعلیمات کے اندر اہل وید بھی ہے اور یہ حسیاں اسی باقاعمہ سے ان کے تسلسل ہے نسبی تسلسل بھی ہے روحانی تسلسل بھی ہے انہیں ہستیوں سے فیس لے کر ہم تک پہنچایا ہاں جی یضنبین علیہ السلام تک پہنچانے والے سلسلے سے اور آج تک بھی ابل میں الود ہی سے منسوخ یہ ہستیاں روحانی فضات کے ہم تک دین پہنچا رہے ہیں تو لہذا یہ درود و سلام کے لائق ہیں نکل مازن آج کے درست ہوتا ہے کیونکہ یہ اہم نکات تھی جو کل کے درز میں رہ گیا تھا تو لہذا آج مجھے ان باتوں کو کہنا ضروری سمجھا علامہ سب کو محمد علوم سے سچے محمد مودت اور دین کے صحیح معنی کو سمجھنے کے توفیدہ تھا